محمد بڑی والے محمد بڑی والے رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشق خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا حیرت نے جھجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا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 فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد دم نزہ جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد غلام حشر میں جب سید البراک چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے وہیں پہ تھم گئی اک بار گردش دوراں جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے وہ ان کا فخر کے رشک آئے خود سلیما کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے جناب آمنا اٹھی بلائیں دینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے محمد والے محمد ہمارے بڑی والے تُو میرا محبوب نہیں ڈھٹا جنہوں ویخ چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اور جے ہو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جی پاوے ہتھ رسول دیاں دا کون بیان سنا کیڑا ایتھے گڑ گڑ دسے جتھے گنتی وی مک جائے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر محمد آ بڑی والے محمد ہمارے بڑی والے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئی حق ہے شہ ابرار کا چہرہ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنا تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ اے متلبی پھول بہاروں کے پیمبر کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ جب کہ جو نصیر آنکھ دمیں نزا تو یارب پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ بڑی شہن والے محمد ہمارے بڑی شہن والے یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شبِ اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفی کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے کہ بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعتن میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس محمد, ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دل بستا و خوں گشتہ نہ خوشبو نہ لطافت کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آکا کدہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول محمد کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد وہ اس ادا سے گئے تابہ منزلے معاج کہ ہر کمال کو سکتا ہے اس کمال کے بعد کوئی مثال نہیں تھی کوئی مثال نہیں تیری مثال سے پہلے تیری مثال کے بعد محمد محمد ہمارے ہمارے بڑی بڑی شان والے موہم سکوت حرف کو اس نے بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نثار کروں میں بے بسات بشر تجھ پہ کیا نثار کروں تیری ادا تو جبریل جان دیتا ہے ہر درد کا درما کیا کہیے ہر زخم کا مرہم کیا کہیے اے فخر سلیما کیا کہیے اے نازش آدم کیا کہیے آیا ہے سر ارش اعظم اکنور مجسم کیا کہیے اڑتے ہوئے لمحے کیا کہیے ٹھہرا ہوا عالم کیا کہیے بو بکر و عمر عثمان و علی ہر نام ہے ایک عنوان جلی ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا کہیے کونین کی عظمت ساتھ چلی یہ شان نبی اللہ غنی کاندھے پشکستہ سی کملی قدموں میں دو عالم کیا کہیے محمد ہمارے بڑی داعش عالم تیری ہستی کا سمر ہے ہونے سے تیرے روشنی شمس و قمر ہے یہ تیری سواری کے گزرنے کا اثر ہے یہ کاہ کاشاں کیا ہے تیری گرد سفر ہے میں وہ کہ مجھے اپنی حقیقت نہیں معلوم تو وہ کہ تجھے ظاہر و باتن کی خبر ہے نبیوں کی امامت کا تجھے تاج ہے زیبا سردار یہ کونین کا سہرا تیرے سر ہے محمد بڑی والے محمد بڑی والے مسند نشین عالم امکا تم ہی تو ہو اس انجمن کی شم فروزا تم ہی تو ہو تخلیق کائنات کا موجب تمہاری ذات تنظیم کائنات کا سامہ تمہیں تو ہو شمس و قمر ہے جس کی تجلی سے مستنیر وہ نور وہ تجلی یزداں تمہیں تو ہو ارض و سما میں جس کے تقدس کی دھوم ہے وہ پے کرے لطیف وہ انسان تمہیں تو ہو بڑی شان والے محمد ہمالے بڑی شان والے یہ عارضِ پرنور یہ گیسوِ محمد ایک رنگِ محمد ہے تو ایک بوئے محمد دل کیا ہے نچھاور ہوئے جاتے ہیں تو عالم اے صلی اللہ جنبشِ عبروِ محمد ہر سمت سے رحمت کی گھٹا ٹوٹ کے برسے ہر سمت سے رحمت کی گھٹا ٹوٹ کے برسے کھل جائیں اگر دوش پہ گیسوئے محمد, محمد سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے گلزار قدس کا گل رنگین ادا کہوں درمان درد بلبل شیدہ کہوں تجھے صبح وطن پشام غریباں دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے اللہ ہر تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانِ تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف اے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ ان کے صنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آکا والے محمد